وأصحابه أجمعين ومنتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكرى هذه من لذات الموت رواه الترمذي والنسائي وسح ابن حبان اسلامی بھائیو عزیز اور دوستو آج سے کتاب الجنائز کی ابتدا ہے جنائز جنازہ کی جمع ہے اس سے مراد سب لوگ جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے تابوت کے اوپر رکھی ہوئی میت مراد ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اسی اس چارپائی کو جنازہ کہتے ہیں جس پر میت رکھی ہوئی ہوتی ہے بہر خیال سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جنازہ کس کو کہتے ہیں کتاب کے شروع میں سب سے پہلے حدیث سب سے پہلے جس حدیث کا ذکر ہے وہ موت کے سلسلے میں ہے جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے اور موت ایسی حقیقت ہے جس کا آج تک کسی بھی سرکش سے سرکش انسان نے انکار نہیں کیا ہے بڑے بڑے متکبرین دنیا میں گزرے ہیں اللہ کے وجود تک کا انکار کیا ہے لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک نے ان الفاظ کے ساتھ فرمایا ہے تین مقام پر ان الفاظ کے ساتھ کل نفس قتل الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر روح کو موت آنی ہے ساری دنیا فنا ہو جائے گی اللہ کی ذات باقی رہے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں موت کے سلسلے میں ہمیں نصیحت اور وصیت فرمائی ہے جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر حاضمل لذتوں کو توڑ دینے والی ختم کرنے والی اور منہدم کرنے والی کو کثرت سے یاد کرو یعنی موت کو موت کو کثرت سے یاد کرو یقیناً جو شخص موت کو جتنی کثرت سے یاد کرے گا اسی قدر اسی اعتبار سے موت کے لیے اور آخرت کے لیے آدمی ساز و سامان بھی مہیا کرے گا اور آخرت کا توشہ اور آخرت کا زیادہ راہ کیا ہے وہ ہے نیک اعمال اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں اور شی وج صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت نہ القبور فزوروها وہا فن نہ میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے پہلے منع کیا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبریں آخرت کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں آخرت کی یاد کو تازہ کرتی ہیں تو ہمیں ان حالات کو اپنانا چاہیے ان کیفیتوں کو اپنانا چاہیے جن سے موت کی یاد آئے جنازے میں شریک ہونا چاہیے قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے ان آیات کی تلاوت کرنی چاہیے یا اپنے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنی چاہیے جن میں موت کا ذکر ہے ان حدیثوں کو ذکر کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے جس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے موت کو لذتوں کو توڑ دینے والی سے کیوں تعبیر کیا گیا موت کو لذتوں کو توڑ دینے والی سے بیان کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی اور لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد کرو آخر میں اس کی وضاحت ہے موت یقیناً موت ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان موت سے دوچار ہوتا ہے موت آ جاتی ہے کسی کو تو ساری دنیا کی لذتیں راحتیں آرام سکون ساری عیاشیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں جتنی نعمتوں سے انسان باقاعد حیات رہتے ہوئے فائدہ اٹھاتا ہے وہ سب ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں موت کا کڑوا جام پینے کے بعد ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس لیے یقیناً ہے ہی موت ہے ہی, ہی ایسی چیز کہ ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہے مرنے کے بعد کوئی شخص ایک بادشاہ میں اور ایک رعایا میں فرق نہیں کر سکتا مالدار میں اور فقیر میں فرق, فرق, فرق نہیں کر سکتا مرنے والے کے منہ کو دیکھ کر کے کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ شخص سے ناز و نعمت میں پلا ہوا پلا بڑھا ہے یا یہ کہ فقر و فاکا کی زندگی اس نے گزاری ہے کسی کو پتا نہیں ہاں سب برابر ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد سب برابر بس آرام اور راحت اور سکون میں کون ہوگا جس کے اعمال اچھے اور نیک ہوں گے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست رکھیں عقیدہ درست رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادتیں اور پوری زندگی گزاریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور اسوہ بنائیں اس انداز سے زندگی گزاریں کہ آخرت کی یاد ہمیشہ تازہ ہو ہمیشہ تازہ ہو وانا نسیم اللہ تعالیٰ قال،, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمن احدكم الموت اللهم کا ادا کانتل یا ماکان تل حیات و خیر اللی و توفنی ماں کان اتل وفات و خیر متفق نی سی بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اور موت جس سے ہر شخص کو دوچار ہونا ہے لیکن موت کسی کے قبضے میں نہیں ہے کہ جب کوئی چاہے موت کو بلا لے اور جو شخص ایسا کرنا چاہتا ہے خود موت کے منہ میں جاتا ہے یعنی بلفظ دیگر خودکشی کرتا ہے اس کے لیے سخت سے سخت سزا ہے حرام موت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خودکشی تو دور کی بات ہے موت کی تمنا سے بھی منا فرمایا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مصیبت کے نازل ہونے کی وجہ سے یا کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہونے کی وجہ سے تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا ہرگز نہ کرے لا یا تمنا یا تمنا ہوتا ہے نہ کرنا لیکن نون تاکید لگا ہوا ہے یعنی ہرگز تمنا نہ کرے ہرگز تمنا نہ کرے موت کی کسی مصیبت کی وجہ سے کسی آفت کی وجہ سے جو جس سے وہ دو چار ہو یا جس کے اوپر کوئی مصیبت آئے زندگی میں حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں اور الحمد ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا مومن بندے کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے ہمارے ایمان کا ایک حصہ کیا ہے تقدیر ہے کہ ہم اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں اور خیر و شر سب اللہ کی طرف سے ہماری تقدیر میں اگر خیر ہے تو بھی اللہ کی طرف سے اور, اور خیر نہیں ہے شر ہے تو بھی اللہ کی طرف سے اسی وجہ سے ہم دونوں پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ قزا اور قدر سے ہے اللہ کی تقدیر سے ہے اللہ نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا کسی کے نقصان پہنچانے سے نہ نقصان پہنچے گا نہ کسی کے آرام پہنچانے سے آرام پہنچے گا اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے اس لیے اگر انسان کے اوپر کسی طرح کی کوئی مصیبت پریشانی آئے تو اس مصیبت اور پریشانی پر موت کی تمنا نہ کرے اور الحمد للہ مسلمانوں کے ہاں خودکشی کے واقعات شاز و نادر نظر آتے ہیں چاہے ایک مسلمان جتنا بھی پریشان ہو جتنا پریشان ہو وہ مصیبتیں اور پریشانی یہ سوچ کر کے اس ایمان کے ساتھ جھیل جاتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے اور ان سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے کھیل کر کے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے ہر حال میں و شاکر رہتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے کہ پریشانی سے کس طرح سے نجات جات پائے لیکن غیر مسلموں کو دیکھیں آپ اخبارات اور نیوز وغیرہ آپ دیکھیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سوسائڈ کے یا خودکشی کے واقعات جتنے بھی پیش آتے ہیں ان میں سے اکثریت کن کی ہوتی ہے غیر مسلموں کی ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہمارے لیے ہے کہ ہاں کوئی شخص سے کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے لیکن اگر کوئی موت و حیات کی کشمکش میں ہو پریشانی پریشانیوں پر پریشانی یا مصیبت مصیبتوں پر مصیبتیں اس کے اوپر, مصیبت اوپر, مصیبت اوپر, مصیبت اوپر کی چلی جا رہی ہیں ہاں تو وہ کیا کرے اگر تبنّا کرنا ہی چاہتا ہے تو کیسی تبنہ کرے کس انداز سے کرے دعا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھائی دنیا کے کسی हा? مذہب کے اندر یہ تعلیم نہیں ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ دعا کرے اس آدمی اور کہے کہ اللہ ماں کا نتل ہے تو خیر اللہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ با رکھ جب تک موت میرے لیے زندگی میرے لیے بہتر ہو جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے اللہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھ وتوفنی تو فنی الوفات خیر اللی اور اے اللہ مجھے وفات دے دے جب میرے لیے وفات یعنی موت جب میرے لیے بہتر ہو جو میرے لیے بہتر ہو اگر زندگی بہتر ہو تو زندہ رکھ موت بہتر ہو تو موت دے دے اس طرح سے دعا کرنی چاہیے یعنی اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ پتا نہیں اگر کوئی بندہ موت کی تمنا کرتا ہے تو کیا اس کے لیے موت بہتر ہے کہاں کتنے حالات ایسے ہوتے ہیں اللہ کے رسور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کو جو پریشانی آتی ہے اس پریشانی پر مومن کے بندے کا مقام بلند ہوتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک بتالا اس کے ذریعے سے اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس کے مقام اور درجات کو بلند کرتا کرتا ہے یہ آزمائشیں یہ مصیبتیں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں کتنے مومن بندے ایسے ہوتے ہیں جو مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں اور آزمائشوں میں گرفتار ہوتے ہیں ان مصیبتوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ وہ جھیل جاتے ہیں ہنس کر کے ان کو برداشت کر لیتے ہیں اور اللہ پر آہ, اللہ کی طرف سے اور اللہ پر صبر کرتے ہوئے ان کو جھیل جاتے ہیں اور پھر ان مصیبتوں سے وہ کندن بن کر کے پاک کو صاف ہو کر کے نکل آتی کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لیے کس چیز میں خیر ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو ہمیں پتا نہیں چھوٹی سی عقل ہے چھوٹی سی یہ عقل ہے ہم اپنی خیر و شر کے بارے میں فیصلہ خود نہیں کر سکتے اس لیے اللہ تعالی کے حوالے اپنے معاملے کو کر دینا چاہیے کہ اگر زندگی ہمارے لیے بہتر ہے یا میرے لیے بہتر ہے تو اللہ زندہ رکھ اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے اس طرح کی دعا بندہ کر سکتا ہے لیکن خالص چھلا کر کے الجھن میں آ کر کے پریشان ہو کر کے ٹینشن میں آ کر کے اللہ تعالی سے دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے موت دے دے ایسا نہ کہے یا اسی طرح سے بسا اوقات اللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں سے پریشان ہو کر کے بچوں کے لیے بد دعا دے دیتے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو اولاد کے لیے دعا دینے سے منع فرمایا ہے اور یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی اولاد کو دعا آنا دے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور اس کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جائے تو اس لیے اسلام کی یہ پاک تعلیمات ہیں ہاں کہ کس طرح سے آدمی کو زندگی گزارنا چاہیے اور کس طرح سے آدمی کو مصیبتیں جھیلنا چاہیے سابر و شاکر ہو کر کے اس موقع سے مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا بل المؤمن مومن ان لہو خیر مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے پڑا تعجب خیز ہے مومن, مومن کا معاملہ مومن کے لیے مومن کا معاملہ ہر حال میں خیر اور بہتر ہی ہوتا ہے ان نام رہو کلو خیر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسابت ہوں سروا یا ان اسابت ہوں سروا شکر حکا نہ خیر اللہ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتا ہے شکر ادا کرتا ہے اللہ کا الحمد اللہ ت نے مجھے یہ خوشی نصیب فرمائی یہ نعمت نصیب فرمائی اللہ تیرا شکر ہے ہر انداز سے اللہ تبارک مطالعہ کا وہ شکر ادا کرتا ہے مال کے ذریعے سے جان کے ذریعے سے عبادت کے ذریعے سے سجدے کے ذریعے سے وہ ان اسابت ہوں برغا صبر ان انسابت ہوں شکر فکر خیر اللہ اور اگر خوشی حاصل ہوتی ہے شکریہ ادا کرتا ہے اور یہ خوشی بھی اور یہ شکریہ ادا کرنا بھی مومن کے لیے کیا ہے بہتر ہے خیر ہے اس میں اور اگر اور اگر اسے کوئی مصیبت اور پریشانی لاحق ہوتی ہے کوئی کسی مصیبت میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے صبر کرتا ہے صبر صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر ہے بہتر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں اور عہد الپان خیر اوسام صبر کہ کسی کو صبر جیسی وسیع اور سبر سے صبر جیسی بہتر اور بھلائی نہیں دی گئی ہے ہر چیز میں صبر صبر کی قسمیں الگ الگ ہیں کبھی بتائیں گے آپ لوگوں کو کوئی موزوں آئے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا کرنے کا حکم دیا کہ اگر کسی کو ضرورت ہی ہو تو اس طرح سے دعا کرے کہ اللہ کے اگر زندگی میرے لیے بہتر ہو تو, تو زندہ رکھ اور اگر موت میرے لیے بہتر ہو تو موت دے دے اس طرح کی دعا کر سکتا ہے اگلی حدیث ہے برے دتاردی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث حضرت براہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اپنی پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے مومن کی جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے اس کی تشریف یا وضاحت علماء نے دو انداز سے کی ہے ایک تو یہ ہے کہ مومن کی موت کے وقت جب اس کی وفات ہوتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرات رونما ہوتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں وہ گناہوں سے و صاف ہو گیا اور دوسرا مفہوم محدثین نے شارخین حدیث نے اس کا یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن زندگی میں موت تک جد و جہد کرتا رہتا ہے مشقت اور پریشانی اٹھاتا رہتا ہے حلال کمانے میں حلال کمانے کے لیے وہ ہاں پسینہ بہاتا ہے اسی طرح سے اللہ کی عبادت میں محنت و مشقت کرتا رہتا ہے سوم و سلاد کی پابندی میں نماز روزے کی پابندی میں حج کی ادائیگی میں خیر کے کام میں حصہ لینے میں وہ محنت کرتا رہتا ہے اور جو محنت کرے گا ہاں اس کی پیشانی پر پسینہ آئے گا تو یہاں تک وہ محنت کرتا رہتا ہے کہ آخر اس کی وفات اسی حالت میں ہو جاتی ہے کہ وہ خیر کے کاموں میں لگا رہتا ہے محنت و مشقت میں لگا رہتا ہے دونوں معنی دونوں مفہوم قریب قریب ہے تو مومن کے لیے یہ خوشخبری ہے مومن کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ مومن کی وفات جو ہوتی ہے وہ خیر پر ہوتی ہے بھلائی پر ہوتی ہے اچھائی پر ہوتی ہے وعن صحیح مسلم اور سن کی یہ روایت ہے جس کی روایت جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو لقینوں کا مطلب ہوتا ہے تلقین کرنا کس کن کو موتاقم اپنے مردوں کو موت موتاکم جو ہے میت کی یہ یہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو یعنی ان لوگوں کو جو قریب المرگے ہوں موت کے وفات کے بالکل قریب ہوں اور مطلب آدمی کو, کو یہ آثار معلوم ہو رہے ہوں گھر والوں کو کہ ہاں بھائی اب آخری وقت ہے تو ایسی صورت میں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو تلقین کے کئی معنی بیان کیے ہیں بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میت کے پاس بیٹھ کر کے لا لاہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ لا لہ لہ زور زور پڑھا جائے تاکہ میت بھی سن کر کے, کے میت بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور اسی حال میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اسے موت آ جائے اور موت کی حالت میں کیا کہتے ہیں آخری حالت میں اس کی زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ ہو کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من کان آخر و کلیمۃ الہ اللہ دخل اوکم کال علیہ السلّۃ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے الفاظ بیان فرمائے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ اللہ ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا شرط یہ ہے کہ وہ اس کا عقیدہ کیا ہو درست ہو درگاہی اور قبوری نہ ہو غیر اللہ سے مدد مانگنے والا فریاد طلب کرنے والا نہ ہو تو ایسی صورت میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا اور اس کے اسباب میں سے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ موت کے وقت گھر والوں کو اس کے پاس ہونا چاہیے اور یہ کہ لا الہ اللہ کا کثرت سے وہاں پر ذکر ہو تاکہ میت بھی سن سن کر کے لا الہ اللہ پڑھتا رہے اور اسے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے کیونکہ ایسے وقت میں شیطان زندگی بھر پیدائش سے لے کر کے موت تک شیطان ساتھ رہتا ہے جس کو قرین کہا جاتا ہے آخری وقت میں شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو بہکا دے بندے کے منہ سے کلمہ کفرے نکلوا دے اس طرح کی کوشش اس کی ہوتی ہے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کے قریب جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے اور ذکر کیا جائے ایک مانا تو علماء نے یہ بیان کیا ہے اور دوسرا معنی دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ اس کو لا الہ الا اللہ یاد دلایا جائے اس کو الا اللہ یاد دلایا جائے, جائے کیسے ہاں اس سے کہا جائے کہ بھائی لائے لاہ اللہ کیا کہتے ہیں یاد دلا جائے کس انداز سے پڑھ کر کے بھی اس سے کہہ کر کے بھی اور ایک تیسرا معنی ہے جو بہت واضح ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے کہا جائے کہ پڑھو لا الہ اللہ تلقین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز جو ہے کہلوانا کسی کو کوئی چیز کہلوانا تو لقن موتا کم کا مطلب کیا ہوا کہ میت کو لا الہ اللہ میت سے کہلوایا جائے اور کہا جائے کہ تم پڑھو لا لہ پڑھتے رہو کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ورودگی کے اور غشی کے حالت میں ہو اور تھوڑا سا بے خبر ہو یا اپنی تکلیف کی وجہ سے تو تھوڑا سا اس کو تلقین کی جائے یاد دلایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم لا الہ اللہ پڑھو دیکھیں تینوں مانا جو علماء نے بیان کیے ہیں تینوں مانا قریب قریب ہیں اور تینوں کو ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تینوں طریقہ پڑھے بھی لوگ وہاں پر اور یہ کہ اس کو وقتاً فوقتاً یاد بھی دلایا جائے اور اس سے کہا بھی جائے تاکہ پورے طور پر جو ہے کے غلبے سے وہ باہر آ جائے اور اسے کلما نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام واحد مسلمانوں کو آخری وقت میں کلما نصیف فرمایا ندی اللہ عن ہوں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرام اتا کم یاسین رواہ ابو داود و نسائی و صاحب ابن احبال و حدیث و دیف <دَعِيفٌ> ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ ہو سکتا ہے آپ لوگ سوال کریں ہم؟ کیا ہے اقرا علامہ اتا کم یاسین ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں پر سوریہسین پڑھو لیکن حدیث کیا ہے ضعیف ہے اس طرح کی کئی حدیث مردوں کے سامنے یا مرنے والے کے سرحانے, کے سرحانے قریب میں سوریاسین بہت ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے سوریہ لیکن یہ حدیث کا کہتے ہیں ضعیف ہے قابل عمل نہیں ہے اس طرح کی حدیثیں جو بھی سوریہسین کی فضیلت میں بلکہ یہ تعجب کی بات ہے کہ سور یاسین کی فضیلت میں جتنی بھی حدیثیں ہیں سب ضعیف مختلف اوقات میں سوریاسین کو پڑھا جاتا ہے نا سوریاسین پڑھی جاتی ہے تو موت کے وقت بھی سوریاسین لوگ پڑھتے ہیں موت ہو جاتی وفات ہو جاتی تب بھی لوگ سوریاسین پڑھتے رہتے اور مختلف اوقات میں لیکن سوریاسین کے تعلق سے کوئی حدیث کو کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے ہاں قطع نظر اس سے کہ سور یاسین قرآن کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اللہ کا کلام ہے بڑے اہم اہم معنی اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں ہاں بہت ساری چیزیں اس کے اندر موت حیات زندگی ساری چیزیں اس کے اندر جنت جہنم نیک لوگوں کا انجام برے لوگوں کا انجام اور موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے یہ سب سارے موضوعات اس کے اندر ہیں اس سورت کے اندر اور بڑی اہمیت رکھتی ہے بڑے معنی اس کے اندر اس سورت کے اندر ہیں لیکن اس کی فضیلت میں فضیلت سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سورہ یاسین اس کے اندر یہ یہ فضیلت ہے جیسا کہ ایک حدیث یہاں پر آپ نے سنی تو اس طرح کی کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو پڑھو فالتو چیزیں مردے کے پاس یا مرنے والے کے پاس نہ نہ بولی جائیں نہ کہی جائیں نہ کیا کہتے ہیں دوسری گفتگو کی جائے ایسے وقت میں خود انسان کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے اپنی موت واقعی انسان کی زندگی میں اگر اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے کوئی منظر ایسا آدمی منظر دیکھتا ہے کہ دنیا سے جانے والا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی نگاہوں کے سامنے کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے بے قراری اور پریشانی کے عالم میں تو اس کی زندگی میں اس کی زندگی کے لیے اور اس کی زندگی میں بدلاؤ کے لیے ایک بہت اہم موڑ ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے لیے بڑا اہم سبق ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ ایسے منظر انسان کے سامنے آتے ہیں مومن مندر کے سامنے آتے ہیں کہ کبھی اس منظر کو بلا نہیں پاتا اس طرح, طرح کے مناظر اگر ذہن میں آئیں تو ان مناظر کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی جو ہے موت کی یاد آئے ہمیں بھی موت کی یاد آئے کہ ایک دن جیسے فلا ہمارا رشتے دار فلاں قریبی فلا دوست ہمارا ہاں دیکھتے ہی دیکھتے اس دنیا کو چھوڑ گیا دنیا سے رخصت ہو گیا ہاں اور موت کے دعوت پر لبیک اس نے کہا ایک دن ہمیں بھی ایسے ہی ہاں لبیک کہنا پڑے گا اور اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا اس طرح کے حالات سے آدمی کو آخرت کی یاد آتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ ان کو یاد رکھنا چاہیے وعن ام سلامت رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهلي فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمنوا على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافصح له في قبره ونوذر لہوفی وقلفی یا عقیب اواہ مسلم صحیح مسلم کی روایت ہے بڑی مانخیز اور بڑی چوکانے والی روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی وفات کے وقت حاضر ہوئے داخل ہوئے یہ واقعہ ام المومنین بننے سے پہلے کا ہے جب ابو سلما کی وفات ہو گئی میں یہی رک کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ابو سلما کی وفات ہو گئی اور ان کی حضرت کا واقعہ بھی بڑا بڑا یعنی سبق آموز بڑا دردناک ہے کہ جب ابو سلما ام سلما اور سلما کے ساتھ ہجرت کرنے لگے تو ابو سلما کے پاس ان کے سسرال والے آئے اور کہا کہ تم تو جا رہے ہو مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے ہماری بیٹی کو کہاں لے جا رہے ہو چھوڑو بیوی بی کو چھین لیا امر سلما کو چھین لیا ردی اللہ ہوا اب ام سلما اور سلما ساتھ میں ہیں جب ابو سلما کے گھر والوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ابو سلما سے چھین لیا تو ام سلمہ کے گھر والوں کے پاس گئے اور کہا کہ یہ بیٹا تو ہمارا ہے آ? ابو سلما کا بیٹا ہے اسے دو اسے تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے ابو سلمہ مدینے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے چھوٹے بیٹے سلمہ الگ الگ تین فیملی کے تین ممبر الگ الگ سب بےقرار ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ مکے مدینے کے راستے پر جا کر کے روتی تھی تو کہ جب ابو سلم کی وفات ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی تھی وفات کے بعد بہت پریشان تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی تھی کہ پڑھو اللہ اللہ اجرنی فی مصیبتی وخلوف لی خیرم میں نہا اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر اور فوا بتا فرما اور مجھے وہ جو چیز میری گم ہوئی ہے چھوٹی ہے مجھ سے اس سے بہتر آتا فرما امر سلمہ رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتی ہیں کہ میں دل دل میں سوچتی تھی کہ اس دنیا میں ابو سلمہ سے بہتر اور کون مل سکتا ہے جب عدت پوری ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر سلمہ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تب اب امر سلما نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کتنی اچھی مخلوفلی خیرم منا اللہ مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما تو کسی بھی مصیبت میں یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے پڑھنا چاہیے اللہ ماجور نہیں تھی مصیبتی مخلوفلی خیرم منا کی کوئی بھی پریشانی اس طرح کیا ہے ہاں طرح طرح کی پریشانیوں سے انسان دو چار ہوتا ہے کبھی کسی کے گھر میں وفات ہوتی ہے کسی کی کسی کی تجارت کا معاملہ ہوتا ہے گاڑی کا معاملہ ہوتا ہے اس طرح سے تو کسی کا کوئی منصب کسی کا کوئی مقام اور مرتبہ چھن جاتا ہے تو اللہ سے دعا کرے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت حاضر ہوئے اور جب وفات ہو گئی تو ان کی آنکھ کھلی رہ گئی ایسے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جب روح قبض ہوتی ہے تو روح کو کا پیچھا آنکھیں کرتی ہیں روح کا پیچھا نگاہیں کرتی اسی وجہ سے اس کھلی رہ جاتی ہے ایسے ایسے کھلی رہ جاتی ہے تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو بند کر دیا اور یہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر میت کے پاس اس کے گھر والے ہوں تو فوراً ہی آنکھ کو بند کر دینا چاہیے اور اگر منہ بھی کھلا ہوا ہو تو منہ کو جو ہے کسی کپڑے سے ایسے ایسے کر کے ایسے باندھ دینا چاہیے تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد جب جسم ٹھنڈا ہو جائے گا تو آنکھ بند نہیں ہو سکتی اور منہ بھی بند نہیں ہو سکتا اس لیے ایسا کرنا چاہیے ایسا کرنا سنت ہے تو ان کے گھر والے ان کے گھر والوں نے جو ہے چیخ مارنی شروع کر دی یعنی لوگ گھبراہٹ اور پریشانی سے رونے اور چیخ میں چلانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تد انفسکم اللہ بخیر اپنے آپ پر تم لوگ بد دعا نہ کرو اگر کچھ کہنا ہو تو بھلائی کا ذکر کرو خیر کے ساز خیر کا ذکر کرو جیسے وفات کے وقت کسی کی وفات ہوتی ہے تو آدمی نہ پڑھے میت کے لیے دعائے مفرت کرے اللہ کا ذکر کرے ہاں؟ اور اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرے ہاں اللہ کے حوالے کرے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ نے دعا پڑھی کہ آتا ولی اللہ ما آخد و انفراقی کا ابراہیم المحزون ولا نقول اللہ اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی مصلحت ہے کہ اللہ جو چاہے دے اور جو چاہے لے لے اللہ کی ساری چیزیں جو اس نے دیا ہے وہ بھی اللہ کی جو لیا ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے اور اے ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم غمگین ہیں لیکن اس غم کے باوجود ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے ہمارے رب کو جو راضی کرے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے نہ اللہ نہ کہنا چاہیے اللہ جرنیفی مصیبتی مخلوفی خیرم میں نہا پڑھنا چاہیے استغفر اللہ وغیرہ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں پڑھنا چاہیے ہاں لیکن اس کے بجائے اس کے بجائے آدمی زور زور سے چلانے لگے نوحہ کرنے لگے تماچے مارنے لگے جیسا کہ بہت سارے جاہل لوگ ایسا کرتے ہیں بہت ساری عورتیں صبر نہیں کر پاتی ہیں زور زور سے چیخ چیخ کر چیخ چلانے لگتی ہیں اور میت کے بہت سارے اوصاف بیان کرنے لگتی ہیں یا تقدیر پر رضامندی کا اظہار نہ کرنے کے بجائے تقدیر سے کو ناپسند کرنے لگتی ہیں یا لوگ کرنے لگتے ہیں ہاں ایسے ایسے لوگ ہیں کیا ہمارے بیٹے ہی کو لینا تھا اللہ تعالیٰ کو باللہ اللہ ظالب کیا ہمارے ہی اوپر ہی یہ مصیبت آنی تھی نوزب اللہ کیونکہ حالات اللہ کی مرضی اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے جانتا ہے علیم و خبیر ہے حکیم ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے اللہ کے فیصلے پر بندے کو راضی ہونا چاہیے اس لیے زبان سے کسی طرح کا کوئی غلط جملہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں دوسرے لفظوں میں بیان فرما دیا کہ نام شق الجوب و در خد الجوب وا نتم الخد ہاں کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو کسی مصیبت پر جو ہے چہرے پر تماچا مارے غریبان چاک کرے کپڑے پھاڑے ہاں اس طرح سے وہ ہم میں سے نہیں ہے زمانۂ جاہلیت کی چیزوں چیزیں الجاہلیہ اور جاہلیت کی پکار پکارے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کرنا چاہیے اور انہرا جو کہہ کر کے آدمی صبر کرے آنکھیں اگر آنسو بہاتی ہیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے دل غمگین ہے فمگین ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلنا چاہیے جو ہمارے رب کو ناپسند ہو یا تقدیر کے خلاف ہو کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فینل ملائقت ملائکتہ تو امن و ماتقول ما کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں اگر تم خیر کے ساتھ ذکر کرو گے مغفرت کی دعا کرو گے تو فرشتے آمین کہیں گے اور اس کے بجائے تم کے کچھ اول پھول بکو گے کچھ دوسری چیزیں کہو گے ہاں تو اس پر بھی فرشتے آمین کہیں گے ہاں تو اگر خیر کا ذکر تم کرو گے تو تمہارے لیے فرشتوں کی آمین پر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا تمہارے لیے بہتر ہوگا اور اگر برائی کے ساتھ ذکر کرو گے کوئی ایسی بات کہو گے فرشتے امین کہیں گے تمہارے لیے ہاں نقصان ہوگا اس سے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو اس سے کیا پتا چلا کہ ایسے وقت میں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ہاں چیخنا چلانا اور نوح و ماتم نہیں کرنا چاہیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے لیے دعائے مغفرت کی اللہ مغفر ابی سلمہ اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں ابو سلما کے لیے اللہ مغفرلیہ ابی سلمہ اے اللہ ابو سلمہ کی مفرت فرما و فی المحدین اور اے اللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا مقام بلند بالا کر دے اور اے اللہ ان کی قبر کو ان کے لیے اشادہ کر دے اور قبر کو نور سے بھر دے اور اے اللہ ان کے بعد میں آنے والوں کا تو بہترین کارساز کا بن جا بہترین خلیفہ بن جا ظاہر سی بات ہے کہ ابو سلمہ چلے گئے اور یا اسی طرح سے کوئی فوت ہوتا ہے کسی گھر, کسی کے گھر کا کوئی بڑا فوت ہوتا ہے جو بعد میں آنے والے لوگ ہوتے یا پسمانگان ہوتے ہیں باقی رہ جانے والے واقعی ان کے لیے ایک زندگی کا ایک نیا موڑ آ جاتا ہے گھر کا اگر کوئی بڑا ذمہ دار کوئی کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو واقعی بیوی الگ پریشان بچے الگ پریشان ہاں اب ایک زندگی کے اندر ایک موڑ آتا ہے لیکن سب کا نگہ مان کون ہے اللہ, اللہ. اللہ سب کے لیے بہتر کرتا ہے اسی وجہ سے ہا? ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہے بیواؤں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کا حکم ہے ہا? کتنی ساری حدیثیں ایسی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کو یہ دعا دی اور باقی حدیثیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہا? اگلے درس میں پیش کی جائیں گی باب ذرا جی سوال نہیں آنکھوں کو بند کرتے وقت یا منہ بند کرتے وقت یا ڈھکتے وقت کوئی خاص دعا نہیں ہے. کوئی خاص دعا نہیں تعلق سے کوئی اور سوال کرنا چاہے تو جی جب کوئی موہن بند جی مجیب بھائی کا سوال ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس کی وفات جس کا آخری کلمہ لا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا تو دیکھیں اس طرح کی جتنی بھی حدیث ہیں جنت میں داخلے والی جتنی بھی حدیثیں ہیں ہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ اس وہ جنت سے محروم نہیں رہے گا اگر حساب و کتاب کیا کہتے ہیں اس کے اندر وہ صفات پائی جا رہی ہیں جن صفات کی وجہ سے حساب و کتاب ان کا نہیں ہوگا تو ایسے جنت میں داخل ہوگا اور اگر کیا کہتے وہ صفات نہیں پائی جا رہی ہیں تو یہ حدیث اور حساب کتاب والی حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جنت اس کو ملے گی جنت سے وہ محروم نہیں رہے گا اور یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ یہ اس بندے کی وفات کس پر ہو رہی ہے توحید پر ہو رہی ہے توحید پر ہو رہی ہے تو جنت سے محروم نہیں ہوگا جی یہ روح کے بارے میں دین اسلام کی ہے؟ روح کیا, چیز اس کو وجود کیا یہودیوں نے مکہ والوں سے کہا تھا کہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرو تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے روح کے بارے میں سوال کیا تو سورہ کہف کی آیت نازل بلکہ سورہ کہف میں بہت سارے سوالات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے ویسے الکان روح آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں الی روح من امر ربی کہہ دیجئے ان سے کہ روح اللہ کے حکم سے ہے اما اتی تمن علم اللہ کلیلہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے تو روح اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے وہ ہمیں نہیں بتائی گئی اس تعلق سے موت کے بعد چاہے میت کے سامنے ہو یا کہ میت کے قبر پر ہو یا یہ کہ میت کے گھر میں ہو یا یہ کہ قرآن خانی کے نام پر ہو یا میت کیا تیجہ اور چالیسواں اور کیا کیا سب ہوتا ہے اس تعلق سے اور آن پڑھ کر کے ثواب پہنچانے کے تعلق سے یا قبر پر قبر کے دفنا دفنائے جانے کے بعد کچھ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ میت کے سرہانے انگلی رکھ کر کے سرہانے انگلی مٹی میں رکھ کر کے کیا پڑھتے ہیں سورج بقرہ کی شروع کی آیتیں اور پیتانے آ کر کے میت کے میت کے پاؤں کے پاس جو ہے کچھ سورج بقرہ کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں ان سب کا کوئی ثبوت حدیث سے نہیں ہے جی دعا مغفرت کے لیے اجازت ہے کہ میت کی وفات کے بعد قبرستان پر دفنانے کے بعد اور بعد میں کسی خاص وقت کی تعین کے بغیر میت کے لیے دعا مغفرت انفرادی طور پر کی جا سکتی ہے میت کے لیے دعا کرنے کے لیے کسی مجلس کا منعقد کرنا محفل کا منعقد کرنا اکٹھا ہونا لوگوں کو جمع کرنا یہ سب ان ساری چیزوں کا ثبوت نہیں ہے اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد و علیہ وسلم میں جی